ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدًا عَبْدُهُ ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى عَلَيْهِ عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ منو سلوی وسلیمو تسلیم اللہ محمد وعلى آل محمد کما سل ابروہی موائل علی بروہی م ان ک حمیدم مجید اللہ مبارک آحمد وائل علی محمد کما بارک تیلا ابو روہی موائل علی بروہی م ان ک حمیدم الحمد للہ آج انیس جنوری دو پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو زیرو سکس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہم صورت القحف میں دوسرا اہم ترین واقعہ ڈسکس کریں گے سیدنا موسا اور سیدنا خزر علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے اصحاب القحف کے واقعے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا آج کا جو واقعہ ہے یہ قرآن حکیم میں چند مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے کیونکہ دین تصوف کے ماننے والے لوگوں نے اس کو مس یوز کیا ہے اپنے حق میں اور اپنے بزرگوں کے خلاف شرع واقعات کی پلی انہوں نے اسی سے لی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے قرآن حکیم کے اندر اتنا غیر معمولی ہے کہ ہمارے ایک دوست آفس کے کلیگ جو منکرین احادیث سے کافی متاثر تھے اور اکثر وہ اعتراض کرتے تھے بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی احادیث کے اوپر تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر سیدنا موسا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا تو آپ لوگوں نے اس کا مذاق نہیں اڑانا تھا کہ ایک بچے کی گردن مروڑ دی گئی جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا اس بنیاد پہ کہ اس نے بڑے ہو کر سرکش ہونا تھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایمانداری کی بات ہے کہ اگر یہ واقعہ احادیث میں آتا تو ہم نے مذاق اڑانا تھا لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے اور ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اور تعویل بالکل درست ہوتی ہے اس کی مسئلہ تقدیر سمجھانا اصل میں مقصد تھا اس کا نہ کہ یہ کہ اس میں سے کوئی تصوف کے ماننے والے اس قسم کے رزلٹ نکالتے کہ جس کی بنیاد کے اوپر خلاف شرع واقعات کو وہ جسٹیفائی کرتے پیر کے کہنے کے اوپر کوئی مرید اپنے بچے کو قتل کر دے اس قسم کے واقعات ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں اور کئی ایک خلاف شرع چیزیں وہ کہتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی اور اس میں وہ یہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں حالانکہ اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو مورل لیسن دینا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان عقائد اور نظریات کے ساتھ جو انہوں نے قرآن حکیم کے اس واقعے کو مس یوز کیا اس طرح اگر قرآن حکیم کے واقعات کو مس یوز کیا جائے گا تو پھر اس کا بڑا بھیانک نتیجہ نکلے گا یہ بالکل اس طریقے سے جیسا کوئی سیدنا عیسی علیہ السلام کی مرزانہ پیدائش کو بنیاد بنائے اور کسی بزرگ کے بارے میں کلیم کرنا شروع کر دے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے یہ مرزانہ طور پر پیدا ہوا ہے تو لوگ پھر اسے آؤٹ آف ویڈ لاک شمار کریں گے وہ مڑزہ تو صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھا اسے ایکسٹرا کیے ہی نہیں جا سکتا اسی طریقے سے پرانے حکیم میں جو واقعات پیغمبروں سے متعلق ہیں جو اللہ تعالی کے ڈیوائن فیصلے ایگزیکٹ ہوئے ہیں ان کے ذریعے ان کو آپ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے موسا اور خزر علیہ السلام یہ لفظ جو ہے وہ اردو میں ہم خضر بول دیتے ہیں عربی میں یہ لفظ ہے خبر خا واد را خا کے اوپر زبر ہے بعد کے نیچے زیر ہے اور پھر را کے اوپر اسے ہم وف کر دیں گے عربی زبان میں سبزے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جہاں وہ پاؤں رکھتے تھے وہاں پر سبزہ اگ آتا تھا اس وجہ سے ان کا نام خدر مشہور ہے گمبد خزرہ وہ بھی گرین ڈوم کی وجہ سے ہم اسے گمبد خزرہ کہتے ہیں موسل اسلام کے ساتھ ان کا جو یہ واقعہ ہے اس کی تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے کچھ مسنگ لنکس ہیں قرآن کے اندر وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن تھی اور اس معاملے میں یوں ہوا اوور آل واقع قرآن پاک بخاری اور مسلم کو جمع کر کے انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا جہاں جہاں پورشن احادیث سے متعلق ہوگا میں بتا دوں گا کہ حدیث میں آگے یہ بھی الفاظ موجود ہیں اس کے پیچھے یہ ریزن تھی قرآن کا مقصد واقع کو مختصر طور پر بیان کر کے اس سے مورل لیسن حاصل کرنا ہے اس لیے نٹیگریٹی اس طریقے سے بیان نہیں ہوتی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں امت میں مختلف آرا پائی جاتی ہیں سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے کوئی پیغمبر ہے یا وہ کوئی فرشتہ ہے یا پھر فرشتوں میں کوئی پیغمبر ہے کیونکہ اگر وہ پیغمبر نہیں ہے تو ایک غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا اور قرآن حکیم کا اسلوب بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پیغمبر ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے موس علیہ اسلام کی ٹریننگ کے لیے معمور ہوئے تھے کیونکہ اس واقعے کے اینڈ پہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ جو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق میں نے کیا ہے۔ یہ دعویٰ یا تو پیغمبر کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے یا دجال کر سکتا ہے دجال اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا عام انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا لہذا ڈاکٹر تیر القادری صاحب کا بار بار یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالی نے نبی کو ولی کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجا اور اسے اپنے دین تصوف کے بابوں کو ثابت کرنا یہ بالکل جرم کے اوپر مبنی ہے میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی احمد آباد انڈیا میں وہ لیکچر دے رہے تھے ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع تھا اس میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کو اللہ نے ولی کے پاس بھیجا بالکل جھوٹ فراڈ ایک طرف یہ اسمت امبیا کی بات کرتے ہیں دوسری طرف دین تصوف کے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے یہ حضرت موسا علیہ السلام کی توہین سے بھی باز نہیں آئے اور موس علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر ہے ال الازم پانچ پیغمبروں میں سے جو سورت الحضاب اور سورہ شورہ میں رپورٹ ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسا کلیم اللہ عیسا روح اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین ان کو ایک بزرگ سے علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ ولی کے پاس تم جاؤ وہ ولی نہیں تھے پیغمبری تھے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ نقل کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے قصہ موسیٰ خبر علیہ مسلام ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو ورنہ وہ کہتے کہ موسا علیہ السلام اور خضر رحمہ اللہ تعالی یا رضی اللہ تعالیٰ ان ہو انہوں نے تو اپنا قیدا شو کر دیا ان لوجیکل لگتا ہے ویسے بھی اس بات کو ماننا کہ ایک غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد ہے اس حوالے سے کہ اسے اس طرح کے معاملات سکھا رہا ہے فرشتہ تو ہو سکتا ہے لہٰذا مولانا مدودی رحمہ اللہ کی رائے درست ہے کہ وہ کوئی فرشتہ تھا یا فرشتوں کا پیغمبر باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ ان کی پانیوں کے اوپر حکومت ہے اور وہ آج تک زندہ ہے یہ بالکل فراڈ ہے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اینڈ پر آیا جس کی پلی بعض لوگوں نے لی وہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں اینڈ پہ راوی حدیث کے الفاظ کو مس یوز کیا گیا کہ قربے قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو ایک مؤمن اس کے مقابلے پر کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ تو دجال ہے جھوٹا ہے میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے الٹیمیٹلی وہ اس کو قتل کر دے گا شہید کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے خدا مان تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے کیونکہ نبی رسلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مؤمن کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کر لے گا تو واقعی دجال ہے اور نبی رسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تو دوبارہ میرے قتل کے اوپر قدرت نہیں پائے گا اور واقعی وہ دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا پھر اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا اور بیسیکلی وہ جنت ہوگی وہ جنت میں جا کے لینڈ کرے گا نبی رسنام نے فرمایا کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا اس کے اینڈ پہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ خزر ہوں گے یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے امام مسلم کے شاگرد نے ایک مشہور بات ہے اسے نقل کیا ہے نہ تو رسول اللہ کے حوالے سے نہ کسی صحابی کے حوالے سے نہ کسی تابی کے حوالے سے قیلہ کہا جاتا ہے اور جو علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب یہ بات کی جائے نا کہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے سن سنا کے سننی ٹنی مشہور بات اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے دوسری بات سوریہ عالمران میں اللہ تعالی نے فرمایا جب اللہ تعالی نے انبیاء کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور مجھ سے اس پر عہد کرو اور اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر گیا وہ فاسقین میں ہوگا اور اس عہد پر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم پر گواہ ہوں اللہ تعالی خود گواہ شامل ہوا اس میں کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا اس کی موجودگی میں اگر کوئی اور نبی آئے تو اس کا کام ہے نمبر ون اس پر ایمان لانا نمبر ٹو اس کی تصدیق کرنا اس کی پریکٹیکل مثال حضرت علیہ سلام ہے انہوں نے حضرت عیسا علیہ سلام کہ پیغمبر ہونے کی تصدیق کی روح اللہ ہونے کی تصدیق کی اور ایک زمانے میں ہے دونوں تو انبیاء کے اوپر یہ فرض ہے واجب ہے کہ وہ دوسرے نبی کی تصدیق کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمارے نبی کے حق میں موڑزا بنایا کہ شب میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کو جمع کیا اور بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی حضرت جبرعی اسلام نے آپ کو امامت پر فائز کیا تو باقی تمام انبیاء نے بھی نبی الاسلام پر ایمان کا اظہار کر دیا آپ کی امامت کو مان لیا اسی لیے ہم آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سوریہ عمران میں واضح ہے کہ جب کوئی نبی آئے گا تم نے ایمان بھی لے کر آنا ہے یہ ویسے جنرل بات تھی صرف نبی الاسلام کے کیس میں نہیں تمام انبیاء کے میں کہ ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آئے تو چونکہ دعوت کامن ہے تو ایک دوسرے کی تصدیق کرنی ہے ایمان بھی لے کر آنا ادر وائز تم فاسق ہو جاؤ گے انبیاء تو فاسق ہو ہی نہیں سکتے یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے کہ تمہاری نبوت فارغ ہو جائے گی اگر تم نے دوسرے نبی کی تصدیق نہ کی ایسا ہوگا نہیں لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے تھی اور اس آیت کی حکانیت اس حوالے سے ظاہر ہوئی کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت ایک پیغمبر ہیں اور وہ ابھی تک زندہ ہے اور صوفیاء کو ملتے ہیں بیسیکلی تو شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خزیر مل رہے ہیں اسی لیے ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کبھی لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھتے تو ان کا وہ جالی خزر غائب ہو جاتا بالکل جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خزیر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ نبی علیہ السلام کی اعلانیہ تصدیق کرتے اور قرآن میں صرف تصدیق کا ذکر نہیں تھا مدد بھی کرنی تھی یعنی غزب بدر اہت خندق میں حضرت علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ لڑنا چاہیے تھا بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ حضرت جبرعیل علیہ السلام مکائیل علیہ السلام بھی غزب بدر میں شامل ہوئے اگر خزیر علیہ السلام پیغمبر تھے تو وہ شامل ہوتے نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ مدودی صاحب والی بات درست ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے فرشتوں کے پیغمبر وہ ہو سکتے ہیں انسانوں میں پیغمبر اگر ہوتے تو اعلانیاں رسول اللہ پر ایمان لاتے تمام جنگوں میں شریک ہوتے اور ان کے بقول تو وہ آج تک زندہ ہے تو نماز جنازہ ان کو پڑھانی چاہیے تھی لو سامو ان کو امامت پہ فائز ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے ان کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے تھی نبی کا نماز جنازہ پڑھنا یہ پہلا کام حضرت خزر کا ہونا چاہیے تھا اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو خلافت کا مسئلہ ان سے حل کروانا چاہیے تھا پیغمبر کی موجودگی میں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو قرآن کی روح سے حضرت خزیر اسلام کی تو نبوت ہی فارغ ہو گئی انہوں نے تو فارغ کر دی ہے کیونکہ وہ امام الانبیاء کے اوپر ایمان نہیں لائے ان کی مدد نہیں کی اعلانیہ طور پر ان کا ساتھ نہیں دیا ناؤز من متعلق یہ میں فار سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں لہذا سفیا کے یہ دعوے بالکل باطل ہیں اور اس قسم کے جھوٹے واقعات انہوں نے مشہور کیے ہوئے قرآن کلاس اس چیز کی متحمل نہیں کہ ہم ان کی بونگیوں کو ڈسکس کریں میں جنرل وہ دلائل رکھ رہا ہوں جس کی بنیاد میں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ خزر اللہ اسلام دنیا میں موجود نہیں ہے وہ فوت ہو چکے اور اگر کوئی فرشتہ ہے تو ظاہر ہے فرشتوں کو تو اللہ تعالی نے لمبی زندگی دی ہوئی ہے پھر وہ زندہ ہو سکتے ہیں لیکن پھر ان کا یہ والا معاملہ نہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ سفیا کو آ کے ملتے ہیں یہ بالکل جعلی باتیں ہر خلاف شرابات وہ حضرت خضر علیہ اسلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ جی خضر جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کے ملا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اس وقت پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پہ موت آ جائے گی اس کی قیامت قائم ہو جائے گی یعنی نبی علیہ اسلام کی پیش گوئی تھی اور یہ آپ نے اپنی وفات سے آلموسٹ ایک مہینہ پہلے خطبہ دیا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سو سال کے اندر سب لوگ فوت ہو جائیں گے اور واقعی یہی ہوا آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو تو فیل عامر بن واسلہ ان کی عمر 8 سال تھی جب یہ علیہ اسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے جنگ جمل صفی نہروان میں مولا علی اسلام کے ساتھ یہ شریک رہے اور حضرت علی سے انہوں نے حدیثیں بھی روایت کی ہیں خود بھی صحابی ہیں اور حضرت علی کے بھی اصحاب میں شامل ہیں سب سے آخری میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں اور نبی السلام کا فوت ہوئے ہیں 11 ہجری کے سٹارٹ میں یعنی سو سال کے اندر تمام صحابہ اکرام کا کرن یعنی کہ زمانہ کرن کہتے ہیں زمانے کو وہ مکمل ہو گیا تھا تو اگر حضرت خزیر اس وقت موجود تھے پھر بھی وہ مر چکے ہیں سو سال کے اندر یعنی اگر یہ کہنا کہ وہ ذرا شرما گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک یا وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے تب بھی نوی اسلام نے جب کہا کہ سو سال تک جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ زندہ نہیں رہے گا مراد یہ کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یہ میں نے سارے وہ دلائل رکھے جو محدثین۔ صوفیا کے اس نظریے کے اگینسٹ رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے بالکل فراڈ مچایا ہوا ہے کہ خزیر جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کے ملتا ہے ان کو اور اس قسم کے معاملات وہ ان کے ساتھ لے کے چلتا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ان کی طرف منصوب کرتے ہیں اور بیسیکلی انہوں نے یہ ایک پرسنلٹی ایسی ڈیوائس کی ہے جس کے ذریعے یہ صوفیا کی اوٹ پٹانگ چیزوں کی جسٹیفکیشن تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خزر نے وظیفہ دیا فلاں جگہ خضر ملے اور یہ آئے اور وہ اکثر ملتے بھی پانیوں کے اوپر ہے کیونکہ انہوں نے کہیں قرآن سے پڑھ لیا کہ پانی کے مقام کے اوپر علیہ اسلام سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا پاس ہے ان لب گیا دریا خضر ملن کے سانوں ٹھیک ہے تو کوئی ایک ٹانگ کے اوپر چلا کاٹتا ہے دریا میں کھڑا ہو کے اور کوئی پوری پوری زندگی جو ہے وہ دریا کے کنارے خیمہ لگا کے گزار دیتا ہے کہ کہیں ازر خزیر سے ملاقات ہو جائے بالکل یہ جالی اور فراٹ کے اوپر مبنی باتیں اور لوگ اپنی طرف سے منسوخ کرتے رہتے ہیں پانیوں کے اوپر حکومت بتاتے ہیں 2010 کی دس کی بات ہے میں نے جب اسلام آباد والے گھر میں اپنی بورنگ کروانی شروع کی تو جو بورنگ نکالنے والا آیا داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن بس وہی متاثرین تصوف مجھے کہتا ہے جی خزر دے ایک بکرا دیو, تو پانی نکل آئے گا میں نے کہا یار پانیوں پہ تو اللہ کی حکومت ہے نہیں جی بابا خزر دی ڈیوٹی لگی ہے پانیوں سے میں کہا کسی بابا کی ڈیوٹی نہیں یار وہ بابے ماہر دیتے جنہوں نے ڈیوٹیاں سن جالی بات تھے نا کوئی ہے ہی نہیں تو اس ایریے میں آلموسٹ اسی فیٹ کے اوپر نا پانی کی سیم آنا شروع ہو جاتی تھی جو اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی تھی کہ ایک سو بیس ایک سو تیس کے اوپر جا کے پانی نکل آئے گا میرا اس نے جب بور نکالنا شروع کیا تو مجھے پہلے پوچھتے ہیں بور کہاں نکالیں میں نے کہا یار یہ اس جگہ پہ چونکہ میں نے اپنے پائپ اس کے حساب سے فٹ کرائے تو اس جگہ پہ نکال دو اس نے کہا ایک مائی اور, اور نکلتا اس طرح اور میں کہا تو کاٹے تھے اچھا وہی بات ہوئی آلموسٹ کوئی دو سو فٹ تک اس نے کھودا اور اس کھودنے کے دوران کم از کم پانچ دفعہ پتھر بھی آیا بیچ میں اسلام باد میں پتھر آ جائے تو آپ وہ جیلم والا پتھر نہ سمجھے جیلم میں تو بیس وٹ پہ پانی نکل ہے وہ بڑی بڑی چٹانیں آتی ہیں اور وہ چٹان توڑنے کے لیے بعض 8 آٹھ آٹھ دس دس دن تک مشین چلتی ہے روزانہ کا اتنا ڈیڑھ یا دو انچ تک وہ صرف پتھر ٹوٹتا ہے تو وہ پتھر بھی ٹوٹا اس کے باوجود پانی کی سیم تک نہیں آئی کہنا دی پہلے ایسی پانی نہیں نکلے گا کہ پندرہ سو روپے چارج کروں گا وہ ڈیزل کا خرچہ ہوتا ہے وہاں کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر اتنی گہرائی میں پانی نہ نکلے پھر اس نے کھودنا شروع کیا اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن صبح خود ہی اس کی کال آ گئی حالانکہ ایک دن مجھے پہلے کہہ رہا تھا کہ مائی صاحب لوگ وہ پانی جی نا دم کر کے دے گی ایک بار سٹو اندر سے پانی نکلا ہے وہ پانی نکل آنا سی مائی دوں بغیر بھی مجھے صبح سات بجے میں ابھی آفس بھی نہیں گیا تھا تو مجھے فون آیا کہ جی وہ پانی نکلا ہے اور اتنا پانی وہ کہتا ہے پچاس فٹ پانی نکلا ہے اچانک کہتا ہے میں نے جب آٹھ صبح آگے پہلی بوکی ماری ہے نا تو پتھر ٹوٹا ہے وہ 50 فٹ پانی اوپر رائز کرا ہے وہ بیسیکلی جو نیچے دریا بیتے ہیں ان میں سے پانی نکلا جس طرح آپ گوشت میں اگر سوئی مارے نا تو خون تھوڑا سا نکلتا ہے لیکن اگر کسی آپ رگ کے اوپر جا کے مار دیں جو وینس ہے تو ایک دم فوارہ پھوٹتا ہے تو اس طرح زمین میں بھی رگیں ہوتی ہیں اور وہ پانی خشک نہیں ہوتا وہ پانی اتنا نکلا اس سے پھر آگے مزید کھودا ہی نہیں گیا اور وہ پانی ماشاء تعالی آج تک وہ چل رہا ہے آج دو ہزار پچیس ہو چکے حالانکہ ارد گرد بڑے بڑے ٹیوب ویل ہیں اس کی وجہ سے بازوات اس کا وقتی طور پہ پانی نیچے چلا جاتا ہے لیکن چونکہ اسلام آباد میں بارشیں وقتن فقتن ہوتی ہیں تو مینٹین رہتا ہے لیکن چند سالوں میں تو وہ باقی سارے کنویں خشک ہو گئے تھے ہم پورے محلے والوں کو بھی فری پانی دیتے تھے وہ پانی جو اللہ نے دیا تھا اور بعد میں پھر میں نے اس بندے سے توبہ بھی کروائی کہ یار تم نے یہ جو عقیدہ رکھا ہے کہ حضرت خضر کی حکومت ہے پانیوں پہ اسے توبہ کرو یہ اللہ کی حکومت ہے اور اللہ نے تمہارے سامنے سابت کر دیا میرا تو بالکل نہیں نکلنا چاہیے تھا میں تو تمہارے اس سو کارڈ خضر کا گستاخ تھا جو شیتان ہے بیسیکلی جو اوریجنل خزیر ہے وہ تو اللہ کے پاس جا چکے یا وہ کوئی فرشت ہے اس کا اس کا کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہ میں نے مختصرا چند چیزیں ارز کر دی اب اس واقعے کی طرف آ جائے موسا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ میں اس کو جلدی جلدی کور کروں گا آیات کے ساتھ ساتھ اور مسنگ لنک انشاءاللہ اسی میں کور کر دوں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بخاری مسلم میں اس کا بھی بیان بیانا ہے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا قرآن میں اس کا کانٹیکس نہیں ہے وہ کانٹیکس یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آیا ایک دن موسا علیہ السلام سے بھرے مجمے میں کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں جو آپ بالکل درست تھا وقت کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا لیکن ایک پیغمبر کے شان شان نہیں تھا پیغمبر سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے جس طرح نبی الاسلام سے بھی جب سوال ہوا آپ انشاءاللہ اللہ کہنا بھول گئے تو پندرہ دن تک وہی نازل نہیں ہوئی پھر قرآن میں آیا سورت القاف میں جو پہلے گزر چکا کہ کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ اللہ حالانکہ پیغمبر تو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے پیغمبر کی زبان سے اگر یہ الفاظ نہ بھی نکلے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پیغمبر تو انشاءاللہ ہی کہہ رہا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا نام ذکر کرنا ہے یہ پروٹوکول ہے ایک پیغمبر کے لیے کہ وہ اپنے رب کو کبھی بھی نہ بھولے زبان سے اس کا اظہار کرے تو موس علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی موسل اسلام سے اللہ تعالی نے فرمایا وہی کی کہ فلاں جگہ پر تم جانا جہاں دو دریا ملتے ہیں تو وہاں تمہاری ملاقات ہمارے ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو ہم نے ایسا علم سکھایا جو تمہیں نہیں سکھایا یعنی ہماری مخلوقات میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ہمارا دیا ہوا ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے مراد اس سے ایک تو موسل اسلام کو سکھانا تھا ان کو پتا چل جائے کہ مخلوق میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں پلس اس کے ذریعے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا کہ بظاہر کچھ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جس سے انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اس کو اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا اس کے اندر تمہارے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں ہے انسان کو نہیں پتا ہوتی موسا اور خضر علیہ مسلام کے واقعے سے مقصد مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا مقصد یہ نہیں تھا کہ خلاف شرح کوئی کام کیا جائے اور اس میں کوئی خلاف شرح کام نہیں ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے یا ایک پیغمبر کے ذریعے اپنی جو تکوینی امور ہے وہ پورے کروائے ہیں جو نارمل زندگی میں ہو رہے ہیں لیکن اس طریقے سے ہمیں فزیکلی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ کوئی بندہ انٹروین کر رہا ہو اس لیے وہ تھوڑا عجیب واقعہ ضرور ہے لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے وہی کا معاملہ ہوگا جو اینڈ پہ خزیر اسلام کہہ بھی دیں گے کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پیغمبر تھے یا وہ کوئی فرشتہ تھا کیونکہ یہی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں تیسرا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ وہی فرمائی ہے تو وہ پھر جھوٹ ہی بول رہا ہے دجالی ہوگا تو یقیناً یا وہ فرشتہ تھا یا وہ پیغمبر اور اس میں اللہ تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وہ علم نا دن علم آگے چل کر کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا یہی ہے علم لدنی یہ لفظ انہوں نے یہاں سے نکالا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس علم لدنی ہوتا ہے علم لدنی یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کو غسل کا طریقہ پتا ہوتا ہے نہ انہیں وزو کا طریقہ پتا ہوتا ہے نہ ان کے کپڑے صاف ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی کنگی کی ہوئی ہوتی ہے ہر وقت جئیں ہوتی ہیں ان کے بالوں میں کئی لوگوں نے تو کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے اور اس کو علم لدنی بتا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی علم لدنی نہیں ہے بالکل فراڈ ہے یہ علم لدنی پیغمبر کے ساتھ خاص ہے یا فرشتہ اور کوئی تیسرا یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس علم لدنی والا معاملہ ہے اور اس میں بظاہر جو خلاف شرع واقعات نظر بھی آ رہے ہیں وہ مسئلے تقدیر سے متعلق ہے اور ان کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ کر دوں گا اب وہ واقعہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر ساٹھ سے آنورڈ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موس علی فتح اور یاد کرو وہ وقت جب موسا علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا یہ نوجوان ساتھی تھے جوشوا بخاری مسلم میں ہے جوش ابن نون اس وقت صحابی تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنا دیا اور یہ خلیفہ اول بنے موسا علیہ السلام کے کیونکہ ہارون علیہ السلام موسی علیہ اسلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے سرائے سینا کے ان چالیس سالوں میں اسی لیے ان کی قبر بھی اسی صحرا میں بنی جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے شب مہراج سرخ ٹیلے کے پاس موس اسلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا وہ گمنامی میں ہے وہ حارول اسلام تو فوت ہو گئے پھر اللہ تعالی سے دعا کر کے جوشوا کو پیغمبر بنایا گیا ظاہرہ اللہ کے ان میں تو پہلے تھا موسی اسلام کے خلیف اول بنے اس وقت یہ ان کے صحابی کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا لا اب راہ اب لوگ مجما کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں اس وقت تک میں اپنا سفر نہیں روکوں گا او ام دیا <تصفح> یا پھر میں مسلسل ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے چلتا رہوں گا اور رکوں گا نہیں جب تک کہ وہ مقام نہ آ جائے فَلَمَّا بل مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا بئی پھر جب وہ دونوں پہنچے اس مقام پر جہاں پر دو دریا ملتے ہیں نسیا حو تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو فَتَّخَذَا خدا پس اس مچھلی نے راستہ بنا لیا فل بحری دریا کے اندر مچھلی رکھی ہوئی تھی بھنی ہوئی مچھلی دن کا کھانا کھانے کے لیے اور وہ مچھلی زندہ ہوئی اور دریا کے اندر چلی گئی وہ دو دریا ملنے کی جگہ چٹان کے پاس رکے تھے حضرت موسی علیہ السلام اور جوشوا ابن نون اور یہ نشانی تھی غیر معمولی کہ اس جگہ پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی تھی اب قرآن میں تو وہ تفصیل نہیں آئی ہے لیکن بخاری مسلم میں آیا کچھ حصہ قرآن میں بھی آ جائے گا کہ وہ جو ساتھی تھا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے یہ منظر دیکھا ہے حضرت السلام کو بتانا وہ بھول گیا تھا جب السلام نے اس کو یاد کروایا کہ بھی ہم تو اب تھک چکے ہیں حالانکہ انہوں نے کہا تھا ہم چلتے رہیں گے ایک لمبی مدت کے لیے جب تک کہ اس مقام کو نہ لیں اب ان کو بھوک لگ گئی وہ بخاری مسلم میں آیا کہ بھوک اس لیے لگی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے اگر اس مقام تک وہ رہتے ہیں تو ان کو بھوک بھی نہ لگتی اور ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب نے اپنے بول پان میں کہا کہ بزرگ فرماتے ہیں ایک معرفت کی بات اس میں حالانکہ وہ بات بخاری مسلم میں لکھی ہوئی تھی وہ صوفیاء کے کھاتے سے بیان کرتے رہے وہ ہم نے بتایا کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے یہ بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے دریا میں اس نے ایک سرنگ منائی یعنی ایک ایسٹرنی واقعہ ہوا اور وہ بھنی ہوئی مچھلی اس کے اندر چلی گئی ظاہر بہت بڑا واقعہ اور یہ نشانی تھی فلم ما جا وزا پس جب وہ آگے بڑھے قال فتح تو انہوں نے اس نوجوان سے کہا اپنے ساتھی سے آتی نا غدا انا لاؤ ہمارا کھانا پیش کرو لقد لقی من مل سفرینا ہاد نصبا اس سفر کی مشقت کی وجہ سے ہم تھک چکے ہیں یہ مشکل سفر ہے الا تو ساتھی نے کہا آر ایتا از اوئینا الا انہوں نے کہا کہ مسل اسلام آپ نے غور نہیں کیا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے فنی نسیت الحوت تو میں مچھلی بھول گیا شیتان اور یہ مچھلی کا معاملہ مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے ان از کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ویسے یہ ہے غیر معمولی بات ہے کہ پکی پکائی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دے یہ واقعہ تو انسان بھول ہی نہیں سکتا اسی ٹائم اس نے شور مچا دینا تھا کہ حضرت ای تک وہ لیکن بھول کیا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ وہ دیکھے نا یوسف علیہ السلام کا ساتھی جو قیدی تھا جس کو بشارت دی یوسف علیہ نے کہ تم چھوڑ جاؤ گے اور اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا نو سال تک وہ بھلا رہا تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے بہرل جو اس قسم کی غلطی ہے اسے شیتان کی طرف ہی منسوخ کرنا چاہیے اور یہی کیا جوش وائب نے نون نے انہوں نے کہا کہ شیتان نے مجھے بھلا دیا تھا آپ سے ذکر کرنا و تخا سبی لہو فل بہ آ جا تو بڑے تعجب کی بات میں نے دیکھی کہ اس نے پانی میں دریا میں اپنا راستہ نکال لیا اولا تو اس پہ پھر علیہ اسلام نے کہا زاری کما او نبئی یہی تو وہ چیز تھی جس کی تلاش میں تھے ہم فرتدا آ ساری ماں کو بس دونوں پھر الٹے قدموں لوٹے اس نشان کی طرف تو وہ جگہ تھی جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی ظاہر ہے کہ ان کو اس وقت سارے کوارڈینیٹس نہیں پتا ہوں گے ورنہ اگر وہ دو دریا واقعی ملتے ہوئے ان کو نظر آ جاتے تو یہ بھی ایک نشانی تھی پانی دیکھا چٹان تھی تو پھر ان کو اس طرف خیال آیا کہ وہاں پہ کوئی دوسرا دریا بھی ملتا ہوگا واپس آ گئے اب جب واپس آئے فوج تو ان دونوں نے پایا آب دم من ریبا دینا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ آ تینا من رین دینا کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی وہلمدن علما اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا تھا خاص علم یہی ہے جس کو سفیان نے علم لدنی اپنے بابوں کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دیا اب دیکھ لیں قرآن میں حضرت خزیر کا نام نہیں آیا ایک بندے کا ذکر آیا بخاری مسلم میں ان کا نام بھی رپورٹ ہوا الح موسا تو موسا علیہ السلام نے ان سے کہا اس بندے سے یعنی خزیر سے ہل اتبی رو ان تو کہ میں کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسا وقت گزار سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھا دیں مشد اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص علم سکھایا ہے تو السلام نے کہا ان بے شک آپ لن تستا صبر میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے یعنی حضرت علیہ اسلام کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسا غیر معمولی ایکسپیرئنس بعد میں ہونے والا ہے کہ جو ایک عام انسان روٹین لائف میں نہیں دیکھتا اور اس کا تقاضا ہے کہ ایک عام انسان اس غلطی کو جو وہ سمجھ رہے ہیں ظاہر وہ ظاہرن تو غلطی ہے لیکن جب اسے تقدیر کے معاملے میں دیکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایگزیکوشن ہے کہ اس کو آپ غلطی نہیں کہہ سکتے لیکن عام آدمی کے اعتبار سے مثلا حضرت ملک الموت اسرائیل اسلام اگر انسانی شکل میں آ کے کسی کی گردن مروڑ دے تو ہم پہ واجب ہے کہ اسے روکیں کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ایسا ہو رہا ہے ویسے وہ اتنے بندوں کو روزانہ مار دیتے ہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا تو یہ بھی ایک تقوینی معاملہ تھا جس میں موس اسلام چونکہ پیغمبر ہے وہ کبھی بھی اس معاملے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے تھے اور خزیر اسلام کو پتا تھا کہ یہ سبر نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ کہ موسل اسلام اپنی جگہ بالکل درست ہے اور دیکھ لیں موس اسلام کی طرف سے پہلے ہی حضرت خزیر علیہ السلام سکیوز قبول کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کئی فا تس بیرولہ خوبرا وہ کہتے ہیں تم اس معاملے میں صبر کیسے کر سکتے ہو جس کے معاملے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے یعنی یہ وہ معاملہ ہے جو تمہارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے تو لہذا تمہارا صبر نہ کرنا اور اس ایکسپیرینس کے اوپر بولنا یہ جسٹیفائی ہے اب دیکھیں علیہ اسلام کیا کہتے ہیں ان شاء اللہ تو موسل اسلام نے کہا کہ ان کریب اللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے اب دیکھیں علیہ اسلام نے انشاءاللہ بھی کہا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کی ایگزیکشن بالکل درست ہوئی ہے ایک انسان کو بظاہر خلاف شرح واقعات کے اوپر اسی طریقے سے بولنا چاہیے ولاسی کام را اور میں اس معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا علیہ اسلام کو گمان بھی نہیں تھا کہ آخر ایسے کون سے ایکسپیرئنس مجھے کروائے جائیں گے کہ میں اس پہ صبر نہ کر سکوں ان کا ان میں صبر کروں گا اور آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے آپ بے فکر رہیں اولا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر میری ایک شرط ہے فَإنِ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فلا تسنی شی تو آپ نے مجھ سے پھر سوال کوئی نہیں کرنا کسی معاملے میں حت تاخال کا من ہو یہاں تک کہ اس بات کا ذکر میں خود سے آپ سے نہ کر دوں اگر کوئی آپ مجھ سے ایسا واقعہ دیکھیں جو خلاف روٹین ہے تو آپ نے صبر ہی کرنا ہے آپ وہ صبر کر بھی سکتے تھے ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا یا پیغمبر آیا یہ پاسبل تھا میں بڑا خوش ہوں کہ السلام نے صبر نہیں کیا اس حوالے سے کہ ایک ایمان والے شخص کو بظاہر اس طرح کے امال کے اوپر اسی طریقے سے ریاٹ کرنا چاہیے البتہ بخاری مسلم میں آیا کہ علیہ اسلام کہتے ہیں کہ کاش مس علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور باتیں بھی پتہ چل جاتی اب وہ اینگل اور ہے سوچنے کا یہ اینگل اور ہے سوچنے کا دونوں طرف سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت علیہ اسلام کا بولنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور وہ تین واقعات کے آگے نہ سکھانا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. بس اتنی سکھانا تھا لے جی اب وہ سفر کا آغاز ہو رہا ہے پس وہ دونوں چل پڑے روکیبا فیس سفین خور یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے ایک کشتی میں تو علیہ اسلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا اس کا ایک پھٹا جو ہے وہ نکال دیا اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا ان کا یہ نیک بندے ہیں ان کو بٹھایا ایک تو انہوں نے نیکی کی ان سے کرایہ بھی نہیں لیا الٹا حضرت علیہ اسلام نے ان کی کشتی کا پھٹا ہی نکال دیا اب ظاہر ہے اس کے بعد موسی علیہ السلام کا بولنا تو بنتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہاں پر ایک اور چیز بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو ایک پرندہ آ کے بیٹھا چڑیا تھی یا کوئی اور پرندہ اس نے پانی میں چونچ ماری اور اس میں سے پانی پیا تو حضرت علیہ اسلام نے کہا کہ ہمارا جو علم ہے نا تمہارا اور میرا وہ اللہ تعالی کے علم میں سے اس پرندے کی چونچ میں جو پانی آیا نا اس کے برابر بھی نہیں ہے یہ الفاظ بخاری مسلم میں آئے ہیں اور یہاں ہمیں آلہ حضرت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کو ما کانا و ما یقون کا علم سکھا دیا اور قرآن میں ڈال دیا اس کو علم القرآن ترجمہ یہ کر دیا کہ رحمان نے پیدا کیا رسول اللہ کو اور ما کان و ما یقون کا علم سکھا دیا یعنی جو کچھ ہوا ہے جو کچھ قیامت تک ہوگا اندازہ کریں اگر اجمالن بات کریں وہ تو ٹھیک ہے جو نشانیاں بتائیں وہ لیکن ما ماں ما یون کی ٹرم جو ہے اسپیسیفکلی اللہ کے لیے خاص ہے یہ علم صرف خالق کا ہو سکتا ہے خود آل حضرت نے جب علم غیب کے اوپر کتاب لکھی تو انہوں نے بھی اسی چیز کو کوٹ کیا کہ اللہ اور رسول اللہ کے علم میں اتنا ہی فرق ہے کہ سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈبوئے یا کوئی پرندہ چونچ مارے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ نبی کا علم ہے اور سمندر انفینٹ اللہ کا علم ہے لیکن جب ڈسکشن پہ آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں فیتے لے کے ناپنا شروع ہو گئے اللہ حضرت حالانکہ خود فیتا مار کے ناپا ہوا ہے اور وہ ٹھیک ناپا ہے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے تو اس کو پھر گستاخی والا قیدا بنا لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں آئے کہ قیامت کا علم رسول اللہ کو نہیں دیا گیا ٹھیک ہے نشانیاں بتائی گئیں لیکن قرآن میں واضح ہے نبی تم فرماؤ کہ احمد کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے میں تو نہیں مگر صرف ڈر سنانے والا اب جب کشتی کا پھٹا نکال دیا تو موسلام بول پڑے اولا کہ تم نے یہ شگاف نکال دیا کہ سواریوں کو ڈبو دو لق تش ان یہ تو تم نے بہت ہی برا کام کی ہے کہہ رہے کس کو ہیں اپنے استاد کو لیکن ظاہر علیہ اسلام ہے نا علیہ اسلام تو پھر اللہ تعالی کے ساتھ بھی لاڈ میں گفتگو کر لیتے تھے تو یہ تو پھر بھی مخلوق ہے قلع علم اقل تو علیہ اسلام نے کہا رہا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا انقیہ مہیا صبر کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی صبر نہیں کر سکو گے قالآ تو مسئلہ اسلام نے کہا کہ مت گرفت کرے مجھ پر بیما نسیت جو میری بھول ہے علیہ اسلام اس موقع پہ جسٹیفائی بھی کر سکتے تھے ویسے لیکن نہیں کیا انہیں پتا تھا کہ اب مزید بحث کی تو ادھر ہی بات ختم ہو جانی ہے تو میں اور کچھ سیکھ لوں الا توم ان امری رس اور سختی نہ کریں میرے معاملے میں زیادہ ریلیکس کر دیں مجھے میں اس معاملے میں جو آپ کی بات نہیں مان سکا تو اس معاملے میں سرف نظر فرمائے تو انہوں نے قبول کر لیا فن تو پھر دونوں چل پڑے حت اذا لقیا غلاما یہاں تک کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو پایا فقتلہ تو اسے قتل کر ڈالا اب یہ تو بہت بڑے جرم ہو گیا تھا ظاہر ہے اس دنیا میں تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے حقیقت بات ہے تو موس اسلام نے کہا اَقَتَلْتَ نَفْسًا نَفْس کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر جان کے بدلے میں قتل کر دیا یعنی قتل تو اس صورت میں کسی کو کیا جا سکتا ہے اگر کسی نے قتل نہ کیا ہوا ہے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا تشئی ان نکر بے شک آپ نے تو بہت ہی نازیبا حرکت کی ہے اب دیکھیں علیہ اسلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر شریعت کا فالوور ہوتا ہے اور ظاہر اس کائنات میں حقوق العباد کے معاملے میں سب سے بڑا گناہ قتل نا حق ہے تو علیہ اسلام کا اس پر اعتراض کرنا بالکل جسٹیفائی ہے قرآن میں تو النساء میں ہے کہ اگر کوئی دوسرے کو ناحک قتل کر دیتا ہے اور وہ مکمن ہے جسے آپ نے قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے تو السلام کا اس معاملے میں اعتراض کرنا اس فریم آف ریفرنس میں بالکل جسٹیفائی تھا لیکن یہ معاملہ کچھ اور تھا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایکزیکیوٹ ہو رہا تھا موس علیہ السلام کے سامنے خضر لیہ اسلام کے ذریعے جو کہ عام حالت میں نہیں ہوتا جو میں نے ارض کیا کہ آپ کے سامنے اگر حضرت اسرائیل اسلام ملک الموت آ جائیں تو آپ تو جانتے نہیں ہوں گے کہ یہ اللہ تعالی کی ڈیوٹی پوری کرنے آئے ہیں تو آپ کسی کی جان ان کو نہیں لینے دیں گے یہ نیچرل چیز ہے تو یہ فزیکلی حضرت علیہ اسلام کے سامنے اس قسم کا واقعہ ہو رہا تھا کالا تو پھر علیہ السلام نے کہا کا لن تستا صبر کہ بے شک میں نے پہلے ہی تم سے یہ بات نہیں کی تھی کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے اولا ان سل تن شی ام تو پھر علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں نے اس معاملے میں کوئی آپ سے سوال پوچھا فلا تو تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رہنے دیجیے گا ویسے اگر یہ بات وہ خود نہ کرتے تو این ممکن ہے کہ ایک اور چانس بھی لگ جاتا لیکن چونکہ اب انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ بس یہ مجھے آخری چانس دے دیں اس کے بعد اگر میں بولوں تو آپ نے بے شک مجھے الگ کر دینا دزرا تو بے شک اگر اس کے بعد آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں گے تو اس معاملے میں آپ معذور ہوں گے میرے ہی قصور ہوگا اگر میں دوبارہ سے اس طرح سوال پوچھوں تو آپ کا عذر قبول ہوگا آپ بالکل جسٹیفائی ہوں گے مجھے الگ کرنے میں فاؤن تو پھر تیسری بار وہ چل پڑے دونوں حتہ اذا آتایا اہلا اور ریا یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا اور ظاہر ہے مسافر بول کے بھی کھانا مانگ سکتا تھا آرٹ بھی ٹریڈیشن ہے کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور آپ مسافر ہیں تو لوگ مسافروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں سرائے بھی موجود ہوتی تھی ابو اب وہ کوئی کنجوز قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا بجائے یہ کہ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے انہوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا فوجا فی ہا تو ان دونوں نے اس گاؤں میں دیوار دیکھی اچھا دیکھیں یہ سارے تسمیا کے سیگے چل رہے ہیں فن تو وہ دونوں چل پڑے ان دونوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جوشو ابن نون جوشو ابن نون وہ اس سفر میں ان کے ساتھ نہیں تھے لہذا اگر کوئی سینئر بندہ کبھی کسی جونیئر کو یہ کہے کہ آپ یہاں پہ رکو آپ کا یہ کام نہیں ہے میں نے آگے جانا ہے تو اس پہ کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے ورنہ وہ اگر ضد کر کے بیٹھ دیتے کہ حضرت اتنے عرصے سے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں ٹھیک ہے میری جوتیاں گھز گئیں اور اب جب بیٹھنے کی باری آئی ہے ایک بڑے لیول کے بندے کے ساتھ اور آپ نے مجھے وہاں سے الگ کر دیا تو یہ گلا شکوا نہیں بنتا ٹھیک ہے بڑوں کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں پیغمبر کے کیس میں تو ڈیفینیٹ ہے میں نے بات اس لیے کی کہ تاکہ آپ ان چیزوں سے یہ بھی لرن کریں اور یہ بات میں نے کوئی شرارتن نہیں کی یہ چانک میرے ذہن میں آئی ہے میں مسلسل غور کر رہا تھا حالانکہ پہلے بھی میں نے واقعہ کافی دفعہ پڑھا ہے اور آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا میرا خیال نہیں کہ اس چیز کو کسی نے ہائی لائٹ کیا ہو کہ بندے تو دو تھے تو یہاں جمع کے سیکھے آنے چاہیے تھے تیسرے وہ تھے لیکن اب یہ کہ وہ دونوں چال پڑے دونوں کون حضرت بھوس علیہ اسلام اور خزیر اسلام اس کا مطلب ہے کہ جونیئر کو انہوں نے ادھر ہی چھوڑ دیا ہوگا وہ ایک ہی تھے جونیئر جوشوا ابن نون اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی گلا شکوا بھی نہیں کیا فوجدا فی ہا ج بس ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی یوری دئی یگ قریب تھا کہ وہ دیوار گر پڑتی اقمہ تو حضرت خزیر اسلام نے اس دیوار کو درست کر دیا قالا مسل اسلام نے کہا لوشتا اگر آپ چاہتے لَتخذ ہی اجرا تو آپ اس کے اوپر معاوضہ ڈیمانڈ کر سکتے تھے کہ انہوں نے اگر کھانا نہیں کھلایا تو ہم نے جو ان کی دیوار درست کر دی اور ظاہر یہ مرزانہ طور پہ دیوار درست کی ہے ورنہ دیوار سیدھی کرنے کے لیے بھی کافی ٹائم چاہیے یہ موڑا ظاہر ہوا کہ انہوں نے ہاتھ مارا یا کندھا مارا اور وہ اللہ کی طرف سے موڑا ظاہر ہوا وہ سیدھی ہوگی تو ان کا چلے اگر یہ اتنے ہی نہ ہنجار قسم کے لوگ ہیں تو ان سے معاوضہ قبول کیا جا سکتا تھا اس کے اوپر فراق تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہ ہم دونوں کی علیحدگی ہے آپ کے اور میرے درمیان اب یہ علیحدگی کا وقت آ گیا کیونکہ آپ نے خود مانا تھا کہ آپ الگ کر دینا لیکن انہوں نے ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا انہوں نے کہا انبیو کا میں ضرور آگاہ کر دوں گا آپ کو بھی ان باتوں کی تعویل معلوم ہی صبر ان معاملات میں جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے اب وہ تینوں واقعات کی حکمت بتا رہے ہیں اور ظاہر یہ اللہ کی طرف سے ایگزیکشن ہے اس کو آج کوئی اس طریقے سے ایکسٹرا پلیٹ نہیں کر سکتا ورنہ تو لوگ دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے قانون ہاتھ میں لیں گے یہ معاملہ ہی بالکل ڈفرنٹ تھا یہ مسئلہ تقدیر تھا تو انہوں نے کہا کہ ام سفی وہ جو کشتی تھی فکانت لی مساکین تو وہ مسکینوں کی تھی یا ملون فل بہر جو کہ پانی میں یہ کام کرتے تھے لوگوں کو کشتی میں لے کے جاتے تھے اور اس کا معاوضہ وصول کرتے تھے کرائے پہ کشتی چلاتے تھے فرتو ان بہا <عَعِبَهَا> تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے ایب والا کر دوں عیب والا کیوں کر دوں وہ پھٹا کیوں نکال دیا اس کی ریزن بتائی وکان ملک کیونکہ دریا کے دوسری طرف ایک بادشاہ تھا یا خدو کلا سفین غصبہ وہ تمام کشتیوں کو زبردستی ہتھیار تھا بادشاہوں کے کام ویسے یہی ہوتے ہیں لوگوں سے زبردستی کرنا تو ایپ والا اس لیے کر دیا کہ اس وقت اس کا پھٹاوا نکلا دیکھے گا تو بادشاہ وہ کشتی چھوڑ دے گا بعد میں مرمت ہو جائے گی لیکن اگر کشتی جاتی رہی تو ان کی تو روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے مراد یہ کہ اس شر کے اندر یہ خیر چھپی ہوئی تھی جو سورت البکرا میں آیا کہ بس اوقات کسی چیز سے تم کراہت محسوس کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو تم محبوب رکھ رہے ہوتے اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے ہم بھی ہوتے تو ہم یہی سمجھتے تو اس سے مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا ہے کہ بظاہر اگر کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو ان دا لانگ ٹرم آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے جس طرح کے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے اس وقت تو ہو سکتا ہے انہوں نے دل میں کہا بھی ہو کہ ان سے کرایہ بھی نہیں لیا جو بخاری مسلم میں آیا کہ کرایہ بھی نہیں لیا تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا لیکن ان کو بارہ اس وقت پتا چل گیا ہوگا کہ جب بادشاہ نے ان کی کشتی چھوڑ دی تو انہوں نے اس وقت یہ کہا ہوگا کہ شکر ہے کہ اس نے یہ حرکت کی تھی یہ بات پھر بھی نہیں پتا چلی ہوگی کہ وہ اللہ کے کہنے پہ کی ہوئی ہے اللہ نے حالات و واقعات ایسے بنایا اس کیس میں تو حضرت خضر کر رہے تھے نا لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشتی جا کے کسی پتھر کو لگ جائے یا بیٹھتے ہوئے اس کا کوئی پھٹا ڈیمیج ہو جائے کوئی اس طرح کا معاملہ یہاں تو وہ بندہ سامنے آ گیا نا جس طرح کے اگلا جو واقع ہے وہ تو انتہائی حیران کن ہے ام ال غلام اور جو لڑکا تھا فکانا ابا واہ <مُؤْمِنَئن> تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مؤمن ہے فقشینا پس ہمیں خدشہ ہوا ڈر ہوا یور ہی کام تو گیان کہ اس بچے کی وجہ سے وہ ماں باپ اللہ کی نافرمانی فرمانی اور کفر پر اترائیں گے یعنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور وہ ادھر بھی ہوتا ہے رو رو کے بیٹا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بیٹا ماں باپ کو زریل کروا کے رکھ دیتا ہے نشے میں پڑ جاتا ہے سارا سامان بیچ دیتا ہے بہنوں کا حصہ بھی کھا جاتا ہے پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس ہی لے لے اس طرح بھی ہو جاتا ہے تو علیہ اسلام سے حضرت علیہ اسلام نے فرمایا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ یہ اپنے ماں باپ کو تغیانی میں مبتلا کر دے گا کفر میں فردنا تو ہم نے یہ ارادہ کیا ائیں دلا ہو ماں رب کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ان دونوں یعنی کہ اس کے ماں باپ کو بہتر دے گا خیرمن ہو زکات جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ماں باپ کے لیے مہربان بھی ہو دو واقعات پورے ہو گئے ان کی حکمت بتا دی مسئلہ تقدیر سمجھا دیا تیسرا امل جیدار رہا معاملہ اس دیوار کا فکانہ لی گلا مئی یتی تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو کہ شہر میں رہتے تھے یتیم یعنی کہ ان کا باپ فوت ہو چکا ہے وہ کانا تہ اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا باپ نے دفنا دیا ہوگا لاہما ان دونوں کے لیے وکان ابوہما جب جبکہ ان کا والد ایک نیک انسان تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی کہ اس نے اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے اس دیوار کے نیچے جو دولت دبائی ہوئی تھی ان کے لیے وہ پہلے ایکسپوز ہو جانی تھی وہ چھوٹے بچے تھے تو لوگ ہتھیار لیتے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے وہ دیوار سیدھی کروا دی تاکہ جب وہ جوان ہو تو اس وقت وہ اس میں سے دولت حاصل کر لیں گے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ سباب پیدا کر دیتا ہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے بہرحال اس, اس کے پیچھے یہ حکمت تھی بک <رَبُك> اب یہ وہ بات آ پس ارادہ کیا تمہارے رب نے پہلے تو وہ کہتے رہے کہ ہمیں ڈر لگا ہمیں یہ ہوا اب انہوں نے آخری واقعے کے اوپر بول دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ارادہ کیا تمہارے رب نے این یب لوگ کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں کن ز ہما اور وہ اس دیوار کے نیچے سے اپنا دفن کیا وہ خزانہ نکال لیں رحمتم میں ربک اور یہ ان کے لیے تمہارے رب کی رحمت تھی وما فالتو این امری اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اب یہ کہنا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہی کے ذریعے ہوا ہے اور ساتھ ذکر آیا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا ذالک کا یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی معلوم ہی سب را جس معاملے میں آپ صبر نہ کر سکے تو یہ تینوں باتوں کی حکمت بتائی اور اینڈ اس میں کیا کہ یہ اللہ تعالی کی وہی کی تائید کے ساتھ ہوا تھا یعنی کہ خزیر علیہ السلام یا تو فرشتہ ہے یا پھر کوئی پیغمبر ہے جن کے ذریعے مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ بظاہر آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوں جو واقعات آپ کو اس وقت ناگوار لگ رہے ہوں لیکن آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس بظاہر شر کے اندر آپ کے لیے خیر چھپا ہوا ہے یہ اس میں سے نکالنا تھا اس میں سے یہ نہیں تھا کہ آپ کے پیر نماز نہ پڑھیں آپ کے پیر جو ہیں وہ لوگوں کے بچے نہ حق قتل کروا دیں اور آپ کہیں کہ یہ خلاف شرع کام جو ہوتے ہیں پیروں کے اس پہ خاموش رہنا چاہیے جس طرح کے علیہ اسلام کو حکم ملا تھا خاموش رہے نان سینس ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ بالکل معاملہ ہی ڈیفرنٹ تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر تفصیل گفتگو کی ہے تاکہ دین تصوف کے ماننے والے لوگ جو اس میں اپنا لکما ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں